الحمد للہ وقفاء الرفی ام آباد اس سے پہلے بات چل رہی تھی اسلام کا مان جو میں نے بتایا اسلام کا مان عام یہ ہے کہ جتنے جب سے اللہ تعالی نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا انبیاء جب بھی دنیا میں آئے اور انبیاء نے اللہ کے حکم سے آ آ آ نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو طریقہ نبیوں نے سکھلایا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا جو تعلیم جو تعلیم اللہ کے نبیوں نے لوگوں کو دیا اسی طریقے پر اللہ کی عبادت رتاد کرنے کا نام اسلام ہے ہم نے بہت ساری مثالیں پیش کی کہ تمام انبیاء علیہ مسلاط السلام کا دین اسلام تھا اور تمام نبیوں کی امتیوں کو مسلمان اور مسلمین کہا گیا ہے دو تین مثالیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بڑی اہم ہیں کہ انبیاء علیہ مسلاط وسلام اپنی اولاد کو باقاعدہ مسلمان رہنے مسلمان اسلام پر قائم رہنے مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی تاکید کیا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کو آپ دیکھیں سورت البکرا کے اندر قرآن اللہ رب العلی فرماتے ابراہیم بنی ونیم ودین اللہ ون تم مسلمون یاد کرو یعنی اسی قلم اسلام کی اسی اسلام کی اسی دین کی کون سا ابراہیم آدم علیہ السلاب صاحب سے جو دین چلا تھا کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ جو نبی لے کر کے آتے ہیں وہی اسی طریقے پر عبادت کرنے کا نام اسلام ہے اسی اسلام کی اللہ تک اللہ پرماد اسی اسلام کی وسیعت ابراہیم علیہ سلاب صاحب نے اپنے بیٹوں کو کیا تھا حضرت وسابہ ابراہیم و بنی و یاقوب ابراہیم علیہ السلاط و نے اپنے بیٹوں اپنے پوتوں کو اپنی نسل کو اسی اسلام کا حکم دیا تھا اور کہا تھا یا بنیہ اے میرے بیٹو ان نوا ہستفی لقوم دنیا کے سارے باطل دینوں کو چھوڑ کر کے رب نے تمہارے تمہارے لیے دین اسلام منتخب کیا ہے کتنی بڑی بات ہے یا بنی ان نوا ہستفی لقوم اے میرے پیارے بیٹوں اور پوتو تم اللہ کا شکر ادا کرو تمہارے لیے اللہ نے جو دین پسند کیا منتخب کیا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ دین اسلام ہے اس پر قائم رہو جہاں تک کہ فلا تم تن مسلمون۔ یعنی مرتے دم تک اسی پر قائم رہو تمہاری موت بھی آئے تو اسلام پر آئے مسلمون مسلمون یعنی اسلام پر قائم رہو دیکھو ابراہیم علیہ سلا تو سلام باقاعدہ اپنی نسل کو اپنی اولاد کو اسلام پر رہنے اور مر کے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی وسیعت کیا ہے اسی لیے ایک بات ہمیں اور یاد آئی صورت کی آئے ذرا سوچیں کہ جب اس دنیا کے اندر سارے نبیوں کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اسلام پیش کیا وہی آسمانی دین جو آدم علیہ سراب سام سے چلا تھا لیکن لوگوں نے رسم و رواج ایجاد کیا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نیا نیا طریقہ اختیار کیا تھا اب وہ لوگوں پر بڑا بھاری پڑا تو اب نبی علیہ سراب سام کی دعوت شروع ہوئی تو یہودیوں نے کہا ہم اصل میں ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے برا غور کریں ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے عیسائیوں نے کہا نہیں نہیں اب دنیا میں جھگڑا شروع ہوا یہودی کہنے لگے نہیں ابراہیم علیہ سلاد شام کا وہی طریقہ دی جس پر ہم ہیں وہ بھی عیسائی ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے عیسائیوں نے یہودیوں سے جھگڑا کیا ان کا مقابلہ کیا ان کی تردید کی اور کہا تم لوگ جھوٹے ہو ابراہیم علیہ صلاحت اسلام تو عیسائی تھے ہمارا جو مذہب عیسائی ہے وہ اصل میں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ دونوں قومیں لڑ رہی تھی ادھر مشرقی نے عرب نے کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ ہماری طرح ہمارے مذہب پر تھے یعنی کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ہمارے جد آنا ہیں اور اسماعیل اور ان کے باپ ابراہیم السلام کے ایک ہی دین تھا اب ذرا دیکھیں تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا کرنے والا بھی دعویٰ کیا کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے مذہب پر تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہی دینے جس پر ہم ہے یعنی تینوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اسلام کا مانا ہم نے بتایا اب غور کرنا ہے اب دنیا میں چار قومیں ہو گئی ایک یہودی دوسری عیسائی تیسری مشرقین عرب چوتھے محمد صلم اسلام لے کر کیا ہے مسلمان ایک چھوٹا سا گروہ چار ہو گئے اب اسلام اللہ نے کس کو کہا چاروں اللہ کو مانتے تھے سمجھنے کی چاروں اللہ کو مانتے تھے یہودی بھی اللہ کو مانتا تھا عیسائی بھی اللہ کو مانتا تھا مشرقین بھی اللہ کو مانتے تھے سب کے سب اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالی نے کسی کو مسلمان نہیں کہا بلکہ صرف آخری نبی محسلم اور آپ ایمان لانے والوں کو کہا فرمایا ما کان ابراہیم وہدین ولا نسر و نا ان کن کان حنیف مسلم و ماں کان المشرکن اولناسب نبی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پوری تاریخ بیان کر دی آج دنیا کے لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمارا مسلمان بھی اس چیز کا علم نہیں رکھتا بلکہ نہیں سارے دین برابر ہی اللہ, اللہ فرماتے چار تین نے دعویٰ کیا کہ کی نہیں ابراہیم علیہ صاحب کا جو دن ہمارے پاس ہے اللہ نے کیا فرمایا کہ کی نہیں نہ تو نہ تو ابراہیم یہودی طریقے پر تھے یہودی تم بھی جھوٹے ہو عیسائی ہو تمہارا بھی دعویٰ غلط ہے تمہارا دین تو شرکین ہے تمہارے ہاں طرح طرح کی بدعات رسم رواد ہیں وہ رحبانی تم نے اللہ کی عبادت کے لیے طرح طرح کی بدعتیں ہی جات کی ہیں اور یہ معاملہ یہودیوں کی بھی تھا اسلام تو کہتے ہیں اسلام کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت اور تعداد کرنا یہ میں اسلام ہے اور یہودیو عیسائیوں تم نے تو طرح طرح کی, کی عبادت میں طرح طرح کی بدتیں ایجاد کی ہو خود سورہ کی سور حدیت تم تو بدعتیں ایجاد کی ہو بدعتیں جو ہوتی ہیں انبیاء بدعت کو مٹانے آتے ہیں بلکہ انبیاء کے طریقے کو چھوڑ کر کے عبادت الہی کا جو طریقہ ایجاد کیا جاتا ہے رضائی رضائی اسی چیز کا نام تو بدات ہے تو نہ یہودیو تمہارے پاس اسلام ہے ابراہیم قطری کا طریقہ ہے یہودیوں آ, آ, آ, یہودیوں تمہارے پاس نہیں نہ یہودیوں کے پاس نہ عیسائیوں کے پاس نہ بت پرستوں مشرکو تمہارے پاس والا کنکان حنیفم مسلمہ ابراہیم ہر قسم کے باطل سے میں اس کو چھوڑ کر کے مسلم تھی مسلم تھے گویا کہ آج دنیا کا مسلمان اپنا جو لقب مسلمان رکھتا ہے وہ کوئی نیا چیز, نئی چیز نہیں ہے آدم علیہ سرات شام سے لے کر کے ان شاء اللہ تک جتنے نبی آئے, آئے تھے سب کو سبوں نے اپنے آپ کو مسلم کہا سبوں نے اپنا دیر اسلام بتایا تھا اللہ نے فرمایا و ماں کانا بل مشکین مَا ماں کانا ابراہیم و یہودی ابراہیم نہ تو یہودی طریقے پر تھے نہ عیسائی طریقے پہ تھے دوسرے لفظ یہ کہو اے یہودیو تم ابراہیم علیہ السلّام کے طریقے سے پر نہیں ہو عیسائیوں تم بھی اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہو مشرق تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہو کیوں ما کار مشکل پھر تھے کیا ولا کن کان حنیف اب لیکن ابراہیم علیہ حنیف تھے اور مسلم تھے مسلمان تھے آگے اللہ نے اور فرمائے اول سے بے ابراہیم ابراہیم علیہ سلاط وسلام کی اتباع کرنے والے ابراہیم علیہ السلاطسام کی دین پر چلنے والے لل ہیں للدین تباؤ ہو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ صلاح کی اتباع اور پیروی کی تھی وہ نبی اور یہ ہمارے آخری نبی مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں بڑی قابل غور بات ہے چاروں میں چار تھے میں نے کہا چار مذہب یہودی عیسائی مشرقین عرب اور مسلمان اللہ چاروں دعوے دار کون تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہمارے پاس ہے لیکن کسی کے پاس ابراہیم کا مذہب نہیں تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ نبی کے اطاعت و اللہ کے اطاعت و اللہ اطاعت و فرما برداری کرنا اور یہ چیز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں پر کے ساتھ اسی لیے دنیا میں صحیح معنوں میں کہا جائے تو حقیقت میں دین الہی اللہ تعالی کی عبادت کیسے ہونی چاہیے جس کے لیے دنیا کے سارے انسان پیدا کیے گئے ہیں وہ وہی طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی انبیاء لوگوں کو جس کی طرف بلاتے رہیں جس پر وہ قائم رہے اسی چیز کا نام اسلام ہے ایک اور, اور دلیل دیتے ہیں یاقوب علیہ سلاط و یہ بھی صورت البقرہ کی آیت ہے یعقوب علیہ سلاد کے متعلق بھی رب العالمی نے کیا کہ وہ بھی مسلمان تھے اور وہ بھی اپنی نسل کو مسلمان رہنے اور اسلام ہی پر مرنے کی وصیت کیے تھے اب دیکھو اللہ پرمت ام کنتم تم اذ عید ہاور الموت اذ اد قارل ہے ماتا بو دم ابراہیم الاحو واحد کتنی بات ہے بات آج دنیا میں لوگ اس چیز کو سمجھ لیں تو سارا جھگڑا ختم ہے کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے کہ یعقوب کے وقت اپنی اولاد کو کیا وسیعت کر رہے تھے اپنی اولاد کو کیا تعلیم دے رہے تھے تم کو معلوم ہے تم تھے ہی کہیں کہ نہیں اللہ فرماتے ہیں یہ تو کال موت کے وقت ابراہیم علیہ سلاد وسلم اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے پوچھ رہے تھے مات ابو من امبادی میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے اللہ بے. ایک قسم کا امتحان یہ استفاع میں انکاری کہا جاتا ہے ہاں? تحدید ماتابو من امبادی میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے کس کے راستے بچ گے اولاد نے کہا نہ بائی کا والد صاحب بچوں نے کہا والد صاحب آپ مر بھی جائیں گے آپ کے وفات کے بعد مر جانے کے بعد ہم لوگ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اس سے عبادت کریں گے ہم آپ کے اللہ کی سمجھیے نا آپ کے باپ ابراہیم کی اسماعیل اور اسحاق کی جو ایک اللہ وہد کتنی وضاحت کے ساتھ بچوں نے کہا نہ وہ تو الاح کا و الاح آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق صاحب آپ کے وفات پا جانے کے بعد بھی ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ ابراہیم آپ آب کے باپ اسحاب آپ کے تتا اسماعیل اور آپ کے باپ اسماعیل اسحاب یہ سارے لوگ جس ایک اللہ وہاد اللہ شریف کی عبادت کرتے تھے ہم لوگ اسی کی عبادت کریں گے چاہے آپ زندہ رہیں یا وفات پا جائیں بچوں نے آگے کیا کہا وہ نہ لہو ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مسلم رہیں گے مسلمان رہیں گے دیکھو یہاں تک یعقوب کو بڑے ہی سلا تو سلام ہاں؟ موت کے وقت اپنی اولاد کو حص کر رہے ہیں اور زارے بچے کریں ہم مسلمان رہیں گے ہم مسلمان رہیں گے اسی لیے ہمیں ہم سے ہر انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ دی الہی ایک ہے وہ اسلام ہے اور یہی اور اسلام کیا ہے ہمیشہ سے اسلام ہی دین رہا آسمانی دین اور کوئی دین آسمان سے اللہ تعالی نے نہیں نازل کیا اسی کو دین ال... دہی دی الہی ہوگا اور اسلام کا یہ مان عام ہم نے بتایا ہے مان خاص آئندہ بتائیں گے مان عام کا مطلب کیا ہے ہر نبی یعنی اللہ تعالی نے جب سے نبوت اور رسالت کا نبی کو بھیجنا شروع کیا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جو اللہ تعالی کی عبادت کریں گے وہی عبادت اللہ تعالیٰ وہی اسلام ہوگا اور اگر اللہ کے با... نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی عبادت کرے گا تو وہ اسلام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھیں اور اسی پر خاتمہ ہوا کو لہٰذا وہ اصطف اللہ کل نگمبا